تو اب آ جائیے سورت النسا کی آیت نمبر 119 کے اس پورشن پہ جس کے تحت میں نے انشاءاللہ آج داڑھی کا مسئلہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تاکہ انشاءاللہ شاء تعالی قیامت تک کے لیے ایک ایسڈ تیار ہو جائے کہ فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر افراد و تفریح سے بچتے ہوئے ہر بات مسلمانوں تک پہنچائی جائے اور یہ ایشو ایک دفعہ ایسا کنکلوڈ ہو, ہو, ہو جائے کہ پھر کسی کو قرآن و سنت کے دلائل پہ کم از کم اس معاملے میں کوئی اپنی مرضی کسی کے ذہن میں ٹوکنے کی جرت پیدا نہ ہو انشاءاللہ تو آج چوبیس مارچ دو ہزار بارہ ہفتے کے دن یہ میں نے ڈیٹ اس لیے بول دی کہ اس سے پہلے بھی میں نے بعض اوقات داڑی کے مسائل بیان کیے ہیں اس میں کچھ چیزیں آج مختلف آ جائیں گی لہٰذا اگر وہ چیزیں ایسی تھیں کہ جو میرے فہم کے مطابق اس وقت تھیں تو ان میں رجوع ہوگا آج کے لیکچر کی وجہ سے اگر میں کوئی ایسی بات بیان کرتا ہوں آئے گی تو نہیں لیکن ایک آدھ بات میں مجھے شک ہے تو آج چوبیس مارچ دو ہزار بارہ کو یہ انشاءاللہ شاء داڑی کا مسئلہ کنکلوڈ ہوگا تو یہ آیت النساء آیت نمبر ایک سو انیس کا یہ حصہ نکال لیجیے جو ٹاپ آف دا لسٹ شیطان کا وسوسہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا عام اور بل میں ان کو حکم دوں گا فَلْ کہ بل بالضرور وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے یعنی اللہ نے بنایا تھا مرد لیکن وہ داڑھی کو ختم کر کے عورتوں کی مشابہت اختیار کر لیں گے یہ بھی اس میں داخل ہے ول رازب اللہ وہ میت تخان ولیح اور جو کوئی بھی شیطان کو اپنا یار بنا لے گا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر فقد خسرہ خسران مبینہ تو بے شک وہ خسارے میں پڑ گیا اور ایسے خسارے میں جو کھلا خسارہ ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنا شروع ہو گیا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت امام کا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو چھوڑ کر ان کے مقابلے پر جو شیطان کے وسوسے ہیں ان کی پیروی اس نے کرنی شروع کر دی تو یہ ہے آیت جس کے تحت داڑھی کا مسئلہ انشاءاللہ شاء اللہ آج ڈسکس ہوگا تو پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عربی زبان کے اندر داڑھی کے لیے لحیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق لحیہ یا داڑھی نچلے جبڑوں پر اگنے والے بالوں کو کہتے ہیں اور اس میں یہ بچی کے بال بھی داخل ہیں داڑی میں لیکن یہ رخسار کے بال جو اوپر والے جبڑوں پہ آتے ہیں اور یہ گلے کے بال جو یہ گلے پہ اگے ہوتے ہیں یہ یہ داڑھی میں شامل نہیں ہے یہ بھی اگر کوئی رموو کرتا ہے اور یہ والے ریموو کرتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ داڑھی صاف کر رہا ہے ورنہ ہم علمی طور پر بے وقوف ہوں گے اور صحابہ کرام سے ابو سے المصنف ابنبی ابن شہبہ میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ وہ رخساروں کے بال صاف کیا کرتے تھے وہ آگے آ بھی جائیں گے ان شاء تو یہ ویسے ہی صاف کرے نہ کرے اس کا داڑھی کے ساتھ کوئی تعلق داڑی یہ والا حصہ ہے یہاں سے لے کر یہ ایسے اب داڑی کی اہمیت اور اس کی فرضیت سے متعلق ڈسکشن کرنے سے پہلے دو امپورٹنٹ پوائنٹ میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس میں سے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ داڑی جو ہے یہ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر شریعت کا سمبل ہے علامت ہے چاہے مسلمان ہو مسلمانوں میں اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے کسی بھی مکبہ فکر کی اہل سنت کے الوانے والے تینوں گروہ بریلوی جو اور سلطی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیبی اس کے علاوہ بھی جتنے مقادم فکر موجود ہیں پوری دنیا میں کسی کا یہ اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں سب یہ بات مانتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی اور صحابہ اکرام علی مردوان داڑھی رکھتے تھے ہاں یہ بیت الگ وہ کرتے ہیں کہ وہ کلچرل داڑھی تھی وہ دین کے حصے کے طور پر نہیں یہ الگ چیز ہے لیکن وہ رکھتے تھے اس پہ سارے متفق ہیں دوسری چیز داڑھی کے مسئلے کے اندر کرسچن کا بھی اتفاق ہے کہ داڑھی رکھنا یہ ان کے ریلیجن کا حصہ ہے بلکہ آپ دیکھ لیں ہالی وڈ نے جو دو فلمیں بنائی ہیں پیشن آف دا کرائسٹ اور کنگ آف دا کنگس اس میں عیسا علیہ السلام کو انہوں نے دکھایا ہے اسی طریقے سے ایران والوں نے بھی عیسا علیہ السلام پر ایک فلم بنائی ہے وہ دیکھنے مسلمان ہے لیکن جو کرسچنس نے بنائی ہے ہالی ووڈ نے ان دونوں فلموں میں عیسا علیہ السلام کا جو کریکٹر دکھایا گیا ہے اس میں داڑھی دکھائی گئی ہے اسی طریقے سے سیدنا اللہ علیہ السلام جو یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے فالوور ہیں ان پر بھی ایک فلم بنی ہے ٹین کمانڈمنٹس کے نام سے ایک بہدودا فلم اس میں موسا علیہ السلام کو دکھایا ہے ان کے بھی چہرے مبارک پہ داڑھی والا معاملہ انہوں نے کریکٹر کے طور پر وہاں دکھایا ہے اسی طریقے سے ہندوؤں میں آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کا مجادلہ ہوا تھا ڈیبیٹ ہوئی تھی سری سری روی شنکر کے ساتھ اور دیکھ لیں اس کے سار کے بالوں پہ بھی وہ زلفے تھے اور ساڑی بھی اس کی بڑی خوبصورت اور بڑا نورانی چہرہ اس کا کیونکہ ہم تو چہروں پہ ہی جاتے ہیں نا ہم امال پہ تو عقائد پہ تو جاتے نہیں میرے خیال ہے ہمارے کئی مولویوں سے زیادہ خوبصورت ہے وہ اگر داڑھی پہ اور خوبصورتی پہ فیصلے ہونے ہیں تو اس کے چہرے پہ بہت نور ہے اور اس کی داڑھی دیکھ لیں کم از کم اٹھی تو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر پڑی پڑیں گی اس کی ویڈیوز تو وہ ہندوؤں کا دنیا کے ایک سو چالیس ملکوں میں اس کی آرگنائزیشن چل رہی ہے تو ہندوؤں میں بھی مذہب کی علامت کے طور پر داڑھی ہے تو یہ ساری باتیں میں نے اس لیے بتائی کہ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے اسی طریقے سے اسی ٹاپک کے اوپر ایک درس بھی دیا ہے ایک لیکچر ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا اس لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ اگر گیٹ اپ جو ہے آپ کا جو لیبل ہے جسم کے اوپر وہ آپ کی شناخت کو پریزنٹ کرتا ہے نمائندگی کرتا ہے تو ضرور اپنائیں اس کو اور اس میں تین باتوں کو اس نے مسلمانوں کی علامت قرار دیا ہے نمبر ایک سر ڈھاپنا ٹوپی کے ذریعے پکڑی کے ذریعے رومال کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے ہے نمبر دو داڑھی اور نمبر تین شلوار کپڑوں سے اوپر کرنا تو یہ لیکچر انگلش میں ہے لیکن بہت زبردست لیکچر ہے آج سے تقریباً میرا خیال ہے کوئی بارہ تیرہ سال پرانا اس کا لیکچر ہے بڑی اچھی گفتگو میں نے بھی آج سے تین چار سال پہلے وہ دیکھا تھا لیکن مجھے خوشی ہوئی اور اس میں اس نے الحمد جو لوگ ننگیسر رہنے کو داڑی پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں تک محبت رسول کا تقاضا ہے تو یہ تمام دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب یہ بات ایک محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے تھے تو اس کے لیے اس کو کاپی کرنا ویسے ہی ضروری ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے فجر کی نماز تقبیر اللہ سے قبول نہیں داڑھی قبول نہیں کیونکہ دیلی منع کرتی ہے ماں منع کرتی ہے میں دودھ بھی بخشاگی یہ اکثر سنتے ہیں نا تو بھائیو یہ جو حدیث صحیح بباری اور مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تو یہ نعرے لگانے کے لیے مراد یہ کہ ماں باپ اولاد ساری دنیا ایک طرف ہو اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے پر کوئی اور حکم ارشاد فرمائے پھر کسی کی پرواہ نہ کی پھر اس چکر میں نہ پڑے کہ ماں دودھ بھی بخشے گی اور بیوی جو ہے وہ تنگ کرے گی پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کھٹا لینا ہے کہ میٹھا اور جہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو میں نے بیان کیا کہ کرشچنس کی بھی علامت ہے تو کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ویٹیکن سٹی کے اندر جو پاپ بیٹھا ہوا ہے اس وقت کیتھولک کا ہیڈ اس کی تو داڑی کوئی نہیں ہے تو ان کی مذہبی علامت نہ ہوئی تو یہ یاد رکھیں کہ آج کے جو کرچنس ہیں یہ پریکٹسنگ ہے ہی نہیں ہے مسلمان کون سے پریکٹسنگ ہے مسلمانوں میں بھی اس طریقے نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو اس کی وجہ سے ان کی بکس چینج نہیں ہو جائیں گی ان کی کتابیں داڑھی کی طرف گائیڈ کرتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ داڑھی بناتے ہیں جب بھی وہ فلمیں بناتے ہیں یا تصویریں بناتے ہیں یا معذ اللہ بدھ بناتے ہیں ان کے وہ داڑھی شو کرتے ہیں تو عیسائی اور یہودی جو اس وقت خود کر رہے ہوں یہ ان کے دین کی ریپریزنٹیشن نہیں بلکہ کتابوں سے جائیں جیسا کہ مسلمانوں کا دین بھی کتابوں میں ہے شکتیاں آپ کے اندر نہیں ہے تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے یہ پہلا پوائنٹ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آج کے دور کی بہت بڑی پرسنالٹی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹلیکچل لیول پر ہمارے معاشرے کے انٹیلیجنسیا تک جس طریقے سے ان کی دعوت پہنچی ہے اور جس طریقے سے ان کو بات کرنے کا ڈھنگ ہے اس میں وہ اپنی مثال آپ ہے جاوید احمد رام دی میں ان فنیٹکس مولویوں کی طرح ان کی چند غلطیاں پکڑ کے ان کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کروں گا مولوی سارے بھی مل لیں اور ان کے خلاف کتابیں لکھ لیں جو نوجوانوں کے دل میں ان کے لیے عزت ہے وہ ختم نہیں کر سکتے لہذا کسی کی بھی غلطی کو غلطی کہنا چاہیے اس کی ہر بات کو غلط نہیں کہہ دینا چاہیے تو میں اگرچہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے لیکن جن معاملات میں ان کا ہمارے سلب کے ساتھ اختلاف ہے اس میں ہم ان کے ساتھ نہیں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر دو عقیدے کے مسئلے ہیں جس میں مجھے ان سے اختلاف ہے ایک وہ جو سنت اور حدیث کے اندر فرق کرتے ہیں ہم اہل سنت کا منحج یہ ہے کہ سنت اخذ کرنے کا سورس تواتر نہیں ہے بلکہ حدیث ہے تواتر کو بھی ہم مانتے ہیں اگر حدیث کے خلاف نہ ہو تو اور وہ عملی تواتر کو پرائرٹی دیتے ہیں اور دوسرا نزول عیسیٰ اور حیات مسیح علیہ السلام کا مسئلہ ہے اس میں مجھے ان سے اختلاف ہے اور دو فکی مسائل ہیں جس میں ان سے اختلاف ہے ایک پردے کے مسئلے پہ اور دوسرا داڑی والے مسئلے پہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ محترم جوید احمد راندی صاحب نے ایٹیز کے اندر ایک مضمون لکھا تھا جس میں انہوں نے ثابت کیا تھا کہ داڑھی اسلام کا شعار ہے اس وقت اس چیز کے وہ قائل تھے لیکن بعد میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ غلطی کا شکار ہوئے لیکن دوسری طرف بھی مولویوں نے اس مسئلے کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا جس طریقے سے اس ایشو کو ایڈریس ہونا چاہیے تھا اور میں اشیار پڑھ رہا ہوتا ہوں وہ لکھا ہوتا ہے جناب رد غام کتابیں پوری پوری لکھی ہوئی ہیں رد دی پرویز دیت غلام پرویز اور جاوید احمد غامدی میں زمین افمان کا فرق ہے ہم نے پڑھا ہی کوئی نہیں ہوا غلام ام پرویز تو قرآن پاک کے ساتھ کھلواڑ کرتا تھا اس نے تو قرآن پاک کی دھجیاں بھیکر دی ہیں جاوید احمد غامدی صاحب کا تو مسئلہ یہ نہیں ہے بلکہ جس طریقے سے جاوید احمد غامدی صاحب نے رد کیا ہے غلام پرویز کا کسی نے نہیں کیا لہٰذا ان دونوں میں بہت فرق ہے آپ رد پرویز یہ ضرور کریں لیکن وہ اب یہ کہنا مذہب غامدیت یہ طریقہ غلط ہے کسی کو سمجھانے کا اس طریقے سے آپ خود ڈفرینس کریٹ کر لیں گے اور غامدی صاحب سے بھی میں سمجھتا ہزاروں گنا بڑی پرسنالٹی بولنا مودودی رحمتہ اللہ علیہ وسلم. میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں میں ان کی مثال پیش کرنا مشکل ہے آج جتنی ریولیوشن آئی ہوئی ہے قرآن پاک کے حوالے سے چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں یا عبد الرحمٰن کلانی صاحب ہوں اہل حدیث میں بہت بڑے عالم یہ سب لوگ ان کی مولانا مودودی کی تفسیر پڑھ کے چینج ہوئے میں یہ کوئی مولوی تو نہیں تھے خود ان سے پوچھیں آج اہل حدیث مکتبہ فکر میں سب زیادہ کتابیں عبد الرحمان کلانی صاحب کی ہیں ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ تو یہیں تو ہوگا چلاتے تھے وہ تو تبھیم القرآن پڑھی تو چینج ہوئے اور ان کی تفسیر آپ پڑھ کے دیکھیں سارا کچھ وہ مولانا مدودی سے انہوں نے نقل کیا اب مدودی صاحب سے اگر کہیں دو چار غلطیاں ہو گئیں تو بھائی اس کی وجہ سے وہ زیرو سے ملٹی پلائی تو نہیں ہو جائیں گے ورنہ الحمدللہ ہم نے تو ان بزرگوں کی غلطیاں نکالی جن کے لوگ مقلد ہو چکے ہوئے تھے امام احمد بریلوی صاحب کی کتنی بڑی بڑی غلطیاں شیخ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتنی بڑی بڑی غلطیاں امام تیمیاں کہ کتنی بڑی بڑی غلطیاں میں کتابوں سے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں آج بڑے بڑے علماء کی زبانیں بند ہو چکی ہیں کہ ہاں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا غلطیاں تو اب میں معاملہ تعمیہ کی وہ غلطیاں پکڑوں اور احمد اب ریلوی صاحب کی غلطیاں پکڑ کے شیخ اشلی تھانوی صاحب کی غلطیاں پکڑ کے ان کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دوں کتنا بڑا ظلم ہے جو ان کی غلطیاں ہم ان کو غلطیاں کہیں گے جو میں اچھی باتیں ہیں وہ لے لیں دوسری طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطانوی کو اچھی بات کریں تو لے لیں جیسے صحیح بخاری میں ہے کہ آیت ال کرسی کا وظیفہ شیطان نے دیا تھا اور بائی شطام سے بھی بدتر رہ چکے ہیں معذ اللہ مولانا مدودی یا ابن تیمیہ یا احمد بریلوی یا شیخ اشرف علی تھانوی صاحب تو یہ اپنی سوچ تھوڑی سی فرقہ واریت سے ہم بدلیں اور ہوش کے ناخل لیں ورنہ یقین کریں دو ٹکے کی عزت نہیں رہے گی ان علماء کی اگر وہ اس طریقے سے بدتمیزی کے ساتھ کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے پازیٹیولی چیزوں کو اٹریکٹ کریں تو اب آ جائیے اللہ کا نام لے کر میں آپ کو اس کی ڈسکشن شروع کرتا ہوں داڑھی کی اہمیت کے اوپر تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابت اختیار کرتی ہیں تو داڑھی مڈانا بھی مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے کیونکہ یہ بات بالکل طے ہے کہ اللہ تعالی نے لمبے بالوں کے ذریعے عورتوں کو زینت بخشی میں نے پچھلی بار ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا بالوں کا مسئلہ اور مرد کو داڑھی کے ذریعے زینت بخشی عورت کے اگر داڑھی موچ کے بال نکل نکلیں تو اس کے لیے صاف کرنا فرض ہے اور مرد کے نکلیں گے تو اس کے لیے رکھنا فرض ہے کیونکہ اس کا حکم ہوجود ہے اور ان کو ریموو کرنا اسی آیت کے تحت ہے جو شیطان نے کہا تھا ولا عام رم ن ہم فل رم ن آیت نمبر ایک کہ میں بالضرور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے ولے آبد اللہ دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داڑیاں بڑھاؤ اور منچے پست کرو مشرکین کی مخالفت کرو اس عمل کے ذریعے اور مصرت امام احمد میں یہ الفاظ ہے کہ یہود و کی مخالفت کرو داڑیاں بڑھا کر اور مونچھے پست کر کر اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہی ہیں کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو داڑیاں رکھ کر اور مونچھے پس کر کے کیونکہ مجوسیوں کا یہ عمل تھا کہ وہ داڑیاں منڈاتے تھے اور لمبی لمبی مونچے رکھا کرتے تھے ایران کے لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کرنے کا حکم فرمایا لہذا اگر کوئی شخص اتنی داڑھی رکھ لے کہ جو عرف عام میں داڑھی ہو تو اپنی عقل سے صرف سوچ لیجئے کہ جو بندہ داڑھی منڈاتا ہے مجوسی مناطر ہے نا اس کے مقابلے پہ اگر کوئی شخص اتنی داڑھی رکھ لے کہ عرف عام میں اس کو داڑھی بولا جاتا ہو وہ کم از کم اس وعید سے باہر نکل جائے گا جو یہود نصارہ یا مجوسیوں یا آتش پرستوں یا مشرقین کے بارے میں ہے لیکن لیکن لیکن سنت یہ ہوگی سنت پر وہ مکمل عامل اسی وقت ہوگا جب کم از کم ایک مٹھی داڑھی اس کی ہوگی وہ آگے ڈیٹیل آ گی سنت کی کیٹاگری میں اسی وقت وہ پال کرے گا البتہ اس وعید سے باہر نکل جائے گا جو لانت فرمائی گئی ہے کیونکہ وہ پرٹیکولر داڑی منڈانے کے بارے میں ہے. اب داڑھی پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک حدیث کا اصول سمجھ لیجئے بنیادی اصول اب میں چونکہ ٹیکنیکل گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگی لیکن انشاءاللہ شاء تعالیٰ ابھی تک تو بڑے بڑے علماء کے ساتھ یہ ڈسکشن کی ہے وہ لاجواب ہے اب ویڈیو ریکارڈ ہوگی تو ساری چیزیں آ جائیں گی ریکارڈنگ میں کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا انشاءاللہ شاء تعالیٰ کسی کو ایک اصول حدیث سمجھ دیجیے یہ پیٹ رول ہے حدیث کا کہ حدیث کے فہم کو سب سے زیادہ حدیث کا راوی جانتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور یہ بات الحمدللہ اہل سنت کے الوانے والے تینوں گروہ بریلوی جو بندی اور اہل عزیز کو تو بالخصوص یہ بات پتا ہے کیونکہ وہ فاتح خلف امام والے مسئلے میں جان ہی اسی جگہ سے چھڑاتے ہیں اہل عدیذ کا جو اسٹارس ہے اساب العزیز کا اہل سنت کا اعلی تقریب کے بارے میں اس مسئلے میں جو اختلاف ہے فاتح خلف امام پہ وہاں جان ہی یہاں سے چھوٹتی ہے جبکہ کہ کا فہم مانا جاتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورت الفاتحہ نہیں پڑھا پھر انہوں نے ڈیٹیل حدیث بیان کی جب ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں تو انہوں نے شاد فرمایا اقرا بحافی نفسک یہ حدیث کے الفاظ نہیں سیدنا ابو حریرہ کا پتوا ہے کہ دل میں آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ سا سور فاتیہ پڑا کرو کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کہ نماز میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی پوری نماز سورہ فاتحہ کو ارشاد فرمایا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری صفات کا اقرار کر لیا جب وہ کہتا ہے مالک کی یہ امیدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا جب وہ کہتا ہے ایا کا و بدو کا تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان قامل ہے یہ بانڈ ہے اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں پس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کیا اور جب وہ کہتا ہے احدین السراۃ المستقیم سے لے کر ولبین آمین تک تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا <سلام> الحمدللہ <سلام> یہ حدیث سیدنا ابو ابرا کی صحیح مسلم میں انہوں نے پوری اپنی بات کی دلیل پہ بیان کی تو حدیث کے راوی ہیں سیدنا سیدنا ابو ریہرا عدی اللہ تعالیٰ نے اور فتبہ بھی ان کا ہے اقرا بحافی نفسک دل میں آہستہ آہستہ پڑھ اقرا پڑھنے پہ آتا ہے سوچنے پر یا دل میں خیال لانے پہ نہیں آتا اب راوی کا فہم مانا جائے گا اس کے مقابلے پر ایک حدیث ہے جو جامع تن میں صحیح صنعت کے ساتھ سونے کی مور صحیح روایت ہے سعید نہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو یعنی امام کے پیچھے ہو تو پھر ہو جائے گی فاتحہ نہ بھی پڑھو لیکن بیسے اکیلے پڑھو تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، امام ترمزی نے اس کے ساتھ لکھا ہے خاصہ حدیث حسن صحیح ہو یہ صحیح ہے اس حدیث کے تحت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی شخص امام کے پیچھے صورت الفاتحہ نہ بھی پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی اگر وہ اس اصول حدیث کو نہیں مانتا وہاں اہل سنت اہل بدت سے جام ہی اسی طریقے سے چھڑاتے ہیں کہ نہیں جور بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی نہیں ہے جس حدیث میں آیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے یا بادہ بن سامد کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو, جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا جو بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس کی نماز نہیں ہوتی اس کے راوی سے ابو حرا ہے اور ابو حرا کا فتویٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاسیات اقرا بیا نفسک لہذا ہم حضرت ابو ریرا کے کال کو ترجیح دیں گے جابر بن عبداللہ کے کال پر اب بعد آپ کو ساری سمجھ آ یہ پھکی ہے علماء کے لیے جن کو مسئلہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ان کو ہمیشہ سور فاتحہ کا مسئلہ سامنے یاد آئے گا جب وہ داڑھی والے مسئلے میں اہل سنت کی فکر سے اختلاف کریں گے لہٰذا یہ میں نے شروع میں کلیئر کر دیا اب ہماری خوش قسمتی ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مجھے پت کرو اس کا راوی وہ شخص ہے جو ذخیر احادیث میں سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تکوے کا پہاڑ سب سے بڑھ کر متب سنت صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں عبداللہ بن عمر رجل البد عبداللہ بن عمر نیک مرد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مور ہے عبد بن عمر پر اور بیسیکلی یہ مور ان غیر مقلدین کی پشک پر ہے جو عبد اللہ بن عمر کو داڑھی کٹانے کی وجہ سے بدتی کہتے ہیں ولی الحمد للہ آج میں ان کی ایسی کلاس دوں گا ان की اللہ کہ آج کے پاس کسی کی ضرورت نہیں ہوگی صابق رام کی گستاخی کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے رج الح اور ایسا نیک مرد کہ باپ امیر المومنین ہے جامعہ تر کھول کر دیکھے حجمتوں پہ پابندی لگائی برامت کر دی اپنے باپ کے خلاف اور کہا کہ میرے باپ پہ شریعت نازل نہیں ہوئی ہے شریعت محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حجت تمتو کی اجازت دی ہم حجت تمتو کریں گے کسی کی پرواہ نہ کرنے والا شخص وہ ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی علم اب یہ حدیث داڑھی اور مونچھوں کے متعلق عبداللہ بن عمر سے ہے مونچھوں کا مسئلہ اور داڑھی کا مسئلہ میں عبداللہ بن عمر سے ہی ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی تو پہلے آ جائے موچھوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث جو میں بیان کر چکا عبداللہ بن عمر سے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور موچیں پست کرو تو صحیح بخاری میں ساتھ ہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن عمر کا عمل بھی لے آئے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی مونچیں اتنی پست کرتے تھے کہ پیچھے جلد کی سفیدی نظر آتی تھی جس طرح میری مونچھوں کے پیچھے اس وقت نظر آ رہی ہے آپ کو سفیدی اتنی پست کرتے موڑنا کوئی ثابت نہیں ہے پست کرتے تو یہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تالیکن روایت کیا ہے اور پوری صنعت کے ساتھ یہ بات امام تہاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے مانی الآث حدیث کی بہت زبردست کتاب ہے اس میں موجود ہے پوری صنعت کے ساتھ امام بخاری نے صرف اس کو ہیڈنگ کے طور پر شکر ہے وہ شامل کر دیا تاکہ فہم کلیئر ہو جائے اب اس مسئلے میں دوغلی پالیسی سے بچنا چاہیے اگر حدیث پر جاتے ہیں تو جتنے لوگ بھی بریلوی مکبہ فکر اور جو بند مکبہ فکر اور اہل حدیث کے اندر مونچھے صاف کرتے ہیں تو وہ اس حدیث کے خلاف چل رہے ہیں اگر وہ حدیث کے فہم کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنواں کے مطابق نہیں لیتے مونچھے صاف کرنا تو پھر مسلح کے زمرے میں آئے گا لیکن الحمدللہ ہم مقلد نہیں ہیں اور نہ غیر مقلد ہیں کہ اپنی مرضی سے زر نکالیں ہم سلف کے منج پر کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبا تابعین کے فہم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مونچھے موڈنا قتعن ثابت نہیں کسی صحابی سے ثابت نہیں کسی تابعی سے ثابت نہیں ایک بندہ ہے تبا تابعی سیدنا سفیان بن اوینا رحمۃ اللہ علیہ, علیہ المتوفہ 193 سو ہجری تمام اسماور اجال کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ موچھیں صاف کر دیتے اب جب لوگوں نے موچھیں صاف کرنی ہوتی ہے تو سفیان بن اوانا کے پاس جا کے پناہ لیتے ہیں تب تابعی کے پاس کہتے ہیں نی مارے طلف ہے اور داڑی کے مسئلے میں عبداللہ بن عمر کو بد تی کہتے ہیں یہ اکل کا ماتم ہی کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کی جب موچھیں صاف کرنے کی اپنے نفس کی باری آتی ہے تو پھر تب تابعی میں جا کے پنا لیتے ہیں. تو الحمد للہ ہم پالیسی نہیں کرتے چونکہ سفیاان بن اوانا تب اطابین ہے اور ان کے مونچھے صاف کرنے کے عمل پر کسی نے ان کو بدتی نہیں کہا ہمارے سلف میں سے لہذا مونچھے صاف کرنے کو بھی چائے سمجھتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح کے داڑھی کے بعد سے کے بعد داڑھی کاٹنے کو چائے سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عن کے عمل کی وجہ سے اور یہاں وہ حدیث بھی یاد کر لیجیے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس دن کی حد مقرر فرمائی ہے مونچھے کاٹنے اور زیر لاف بال کاٹنے اکھیڑنے یا صاف کرنے اور بغلوں والے بال صاف کرنے اور لاکھنوں کے بارے میں چالیس دن تو موچوں کے لیے چالیس دن اور ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی یہاں چلتے چلتے وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراد فرمایا کہ فطرت میں دس چیزیں داخل ہیں ان میں پہلی چیز مچھے تراشنا اور دوسری داڑیوں کا بڑھانا اور باقی چیزیں میں پچھلی دفعہ بیان کر چکا ہوں تو یہ فطرت میں بھی داخل ہے مونچھوں کا تراشنا اور داڑیوں کا بڑھانا لیکن اگر کوئی شخص مونچھے صاف کرنے کو کسی جماعت کی نشانی بنا دے گا تو یہ پھر بہت ظلم ہو جائے گا جس طرح ہمارے سامنے تبلیغی جماعت ہے ٹھیک ہے ہمیں ان کے منس سے ضرور اختلاف ہے لیکن جتنا وہ دین کا کام کر رہے ہیں اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں منس اپنا صحیح کریں کتاب و سنت پر جو بات کرتے ہیں کہ اللہ کے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا تو اللہ کے احرام قرآن سے پتہ چلیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بخاری اور مسلم سے پتہ چلیں گے تو فضائل اعمال کی بجائے وہ قرآن پاک سے درد شروع کریں تو بہت اچھی بات ہے لیکن میں نے یہ ابزرو کیا خود بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی ارسہ گزرا دعوت اسلامی کے ساتھ بھی گزرا جتنا دعوت اسلامی نے ریڈ پگڑی کو اپنی نشانی کے طور پر باندھ لیا ہے ہمیں جو یہ گرین پگڑی کو گرین پگڑی سے کوئی اختلاف نہیں گرین کپڑے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہے یہ کلر میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کو نشانی کے طور پہ اپنانا یہ چیز پھر کنڈیمنٹ ہے اسی طریقے سے تبلیغی جماعت میں جو جائے مجھے صاف کرنا شروع کر دے اور اس کو اپنی نشانی بنا لے کہ ہماری جماعت کی نشانی ہے یہ امت میں تفرقہ بازی ڈالنا ہے یہ کام نہیں ہونا چاہیے کوئی رکھ لے کوئی نہ رکھے اس طریقے سے مکس کام چلنا چاہیے اب آ جائیے دوسری چیز جو داڑھی ہے جس پہ میں نے ڈسکشن کرنی ہے تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق کن الحدیث ہے کہ مامے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑیوں کو معافی دو واق ال داڑیوں کو معافی دو اور موچھیں پس کرو اور مشرقین کی مخالفت کرو یہ حدیث نمبر ہے پانچ ہزار آٹھ سو بانوے نمبر میں اس لیے سال بتا رہا ہوں انٹرنیشنل کیونکہ یہ کریٹیکل ہے اس کے ساتھ ہی اسی صنعت پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی لکھا ہوا ہے یہ تعلیقا نہیں ہے صنعت کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج اور عمرے کے موقع پر الامیاں پبلکلی حج اور عمرے پہ تو سارے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا اور مجھے تو خوشی ہے کہ ہاجو عمرے پہ یہ کام کرتے تھے تاکہ کوئی چھپ کے کیا تو پتہ ہی نہیں چلا ہاج عمرے پہ کرتے تھے چالیس ہزار صاحبہ زندہ تھے کسی نے نہیں انہیں بھدل کا فتبہ لگایا ورنہ ہماری کتابوں میں آ گیا ہوتا ہر جر امرے کے موقع پر وہ مٹھی کے بعد داڑی یوں مٹھی پکڑتے داڑی اور مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیتے آپ یہ نہ سمجھے? میں کاٹتا ہوں الحمد میری سچی داڑھی ہے مجھے ضرورت ہی نہیں کاٹنے کی سال کی عمر میں بھی داڑھی اتنی ہے کہ سچی داڑھی بال جو ہیں وہ مٹھی سے بڑے ہوئے ہیں یہ کتنے بڑے ہوئے لیکن ضرورت نہیں پڑتی کاٹنے کی اگر کوئی ایسی داڑھی ہو کہ جس کو دیکھ کے لوگ گھین کھائے تو اس میں تو میں ضرور کاٹتا پھر اس کو سنت کے مطابق کرتا تاکہ داڑھی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں یہ نہیں ہے کہ ایک پوشل یہاں سے لٹکی ہوئی ہے اور پاگی پلیٹی کا دھیان کرنا بھی مشکل ہو گیا یہ داڑی سے نفرت دلانے والی بات ہے یہ صرف بے بےسمجھی ہے وہ آگے آ جائیں گی تیسے آج تو میں یہ بھی کلیئر کروں گا کہ ضرور کی اپنی داڑھی کتنی تھی جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سینا در پڑتی تھی وہ بھی آج آ جائے گا ان شاء تو حج اور عمرے کے موقع پر وہ یہ کام کرتے تھے کاٹ دیتے تھے اور مٹھی یہ ہوگی یہ بات جدید مولوی نے کہا جی مٹھی یہ ہے یہ مٹھی بھائی میرے یہ مٹھی بہت بعد میں آئی ہے آج سے دو ڈھائی سال پہلے کہ دو مٹیاں جوڑی جائیں تو ایک فٹ بنتا ہے یہ ڈشنی کی مٹھی بعد میں آئی ہے یہ سابا کے برشوں کو بھی پتا کہ یہ مٹھی بعد میں کسی نے بنا ہے یہ مٹھی نہیں ہے مٹھی میں داڑھی ہی پکڑتے ہیں جب پکڑ تو آتے کر کے پکڑ ہے یوں یہ پکڑنا یہ پکڑ کے وہ کاٹا کرتے تھے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے حج اور عمرے کے موقع اب ہم فنیٹک بھی نہیں ہیں ایک ضعیف حدیث موجود ہے جامعہ ترمزی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طول سے داڑی کو کاٹتے تھے اور ارب سے بھی کاٹ کے داڑی کو چھوٹا کیا کرتے تھے لیکن حدیث ضعیف ہے ترمزی نے اس میں عمر بن ہارون متروک ضعیف راوی ہے اس کی حدیثیں ترقی کی ہے ضعیف روایا تھا وہ ہم پیش نہیں کر رہے ہیں اس حدیث کے اوپر دو اعتراض ہوتے ہیں علمی ایک علمی ہے اور ایک غیر علمی جہلانہ اعتراض ہے میں دونوں اعتراض بیان کر کے ان کو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کرتا ہوں پہلا اعتراض جو علمی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی حاج اور عمرے پہ یہ کرتے تھے نا عام دنوں میں تو نہیں کرتے تھے اچھا حاج اور عمرے پر کرنا ان کا اعلانیہ ہے اور آپ تو داڑھی کاٹنے کو کینچی لگانے کو کیسے ہیں حرام حاج عمرے پہ تو اس سے بڑا آرام ہوگا کیوں کاٹتے تھے تو کیا آپ حج عمرے پہ کائل ہیں تو کہیں گے نہیں تو پھر آپ تو دلیل ہی نہیں پیش کر سکتے ہیں تو حج اور عمرے پر کاٹتے تھے تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے آپ سے برات بولو جن کو یہ غلط فہمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ تینوں چوٹی کے صحابہ مطلقاً متلکن داڑھی کاٹا کرتے تھے مٹھی کے بعد وہ میں آپ ثبوت دینے لگا المتا مام مالک امام مالک وہ شخصی ہے جن سے سات سو ادیسیں صحیح بخاری میں امام بخاری نے لی ہیں دو واقعوں سے الموتا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ یہ حدیث ہے گولڈن چین آپ کو پتا ہے نمبر ون روایت جو امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام مالک نے سنا ہو نافے سے اور نافے نے عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ گولڈن چین ہے اس روایت کے اوپر المتا امام مالک میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 895 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر ادی اللہ تعالیٰوں نے جس سال حج کرنا ہوتا اس سال پھر رمضان سے لے کر حج تک اپنی داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو نہیں کاٹتے تھے کس سال جس سال حج کرنا ہوتا اس سال رمضان سے لے کر حج تک نہ سر کے بال کاٹتے تھے نہ داڑھی کے بال پھر حج سے فارغ ہو کے کاٹتے تھے اس سال نہیں کاٹتے تھے رمضان سے لے کر حج تک یعنی عام حالت میں کاٹتے تھے بالکل واضح تھی تو یہ واضح ثبوت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انما صرف اس سال ہی گاڑی کے بال نہیں کاٹتے تھے جس سال حاج کرنا ہوتا تھا وہ بھی رمضان سے لے کے حج تک آگے پیچھے کاٹتے تھے اس کے بعد امام مالک وہی یہ لے کے آئے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے صحیح بخاری کے اندر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا حج کے موقع پر مٹھی کے بعد گاڑی کاٹ لیتے تھے یہ دونوں دیسیں الحمد امام مالک کٹھی لے کے آئے ہیں ہی حل کر دیے جیسا کہ صحیح بخاری میں تو صرف یہی تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کاب اور تمین داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا تھا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو تراوی پڑھائیں صحیح بخاری میں رگتے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ المتا ماہ مالک میں یہ روایت لے کہ ماں مالک نے اگلی روایت پھر لی ہے کہ ان کو حکم دیا کہ گیارہ رکھتے پڑھائیں آٹھ رقد تراوی اور تین رکت تو یہاں بھی ماں مالک نے امت پہشان کی ہے دونوں چیزیں جمع کر کے مطلب یاد کر دیا اور الحمد یہی بات ہے جو سن نبی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار تین سو ستاون نمبر حدیث ہے اکلوتی حدیث ہے رمضان کی دعاؤں پر اس کے علاوہ رمضان کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے صحیح صنعت کے ساتھ یہ اکلوتی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رمضان میں جب روزہ افطار کرتے تو پڑھتے زحب زما و سب اجرو ان شاء اللہ یہ سنی میں دعا شکر ہے اسی کے آگے اگلی پورشن میں جو بیان ہی نہیں کیا جاتا وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ دعا پڑھتے اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ پیاس مٹ گئی رگے تر ہو گئی اور ہمارا اللہ کے حضور اجر پکا ہو گیا اور پھر ساتھ ہی وہ رابی کہتے ہیں کہ ایک یہ کام میں نے عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھا اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے اس میں عمرے کا ذکر نہیں ہے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دو عمل عبد بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھے ہیں ایک یہ دعا پڑھتے ہوئے اب کوئی دیس کو ذہیب کرنے کی کوشش کرے گا دعائی پھا کو جائے گی تو کہیں نہیں کرے گا شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبر علی رئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں دنیا کی کوئی محزت ضرورت ہی نہیں کر سکتا اس ریس کو ضعیب کرے گا. الحمدللہ یہ والا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا بلکہ شیخ زبلی رئی صاحب کی تو ویڈیوز انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں انہوں نے تو بالکل صحیح بات ننگی بات کر دی ہے. کہ کا اجماع ہے کہ کے بعد داڑھی کاٹنا چاہیے لفظ استعمال کیا واقعی اجماع ہے. مغالفت پہ کوئی بات ہی نہیں ملتی جب مغالفت نہیں ہوگی تو اجماء تصور ہوگا تو دوسرا اعتراض ہے غیر علمی اور جاہلانہ اعتراض اب چونکہ وہ اعتراض ہے اب کیا کریں اعتراض کو تو پھر دور کرنا ہے کہ جی یہ تو عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے یہ معذ اللہ عبداللہ بن عمر نے بعد میں حضور کے یہ بدت کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہے ہم نے تو دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عبداللہ بن عمر نے ان کے اگر خلاف کیا ہے تو یہ خلاف کا ڈسیزن آپ کریں گے پورے چودہ سال میں یہ چودہویں صدی کے مولویوں سے پہلے کسی محسد نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے اخلاق سنت کام کیا چیلنج ہے میرا پیش کریں حدیث کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں وہ تو اس کو فارم سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر کا کہ انہوں نے تو صحیح فارم استعمال کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر ابھی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ہیں ان کا عمل بھی ہمارے لیے اجرت ہے ہاں اگر ان کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے گا اور باقی صاحب بھی یہ بات کہہ دیں گے کہ یہ عمل ان کے خلاف ہے تب ہوگا ورنہ آ جائے پھر میدان میں پکی بھی لے لیں اس کا جواب میں نے پھر دینا دو پکیوں کے ذریعے پہلی پکی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تراوی جماعت سے پڑھی ہے تین دن سی بخاری اور مسلم میں تمام ذخیرہ آدمی میں موجود ہے اب جو چوتھے دن پڑے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تو عمل نہیں کر رہا لہٰذا سعودی عرب میں مکہ مدینہ میں بھی یہ تین دن کے بعد تراغیاں ختم کروائی جائیں پاکستان میں بھی ختم کروا دی جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہیں جی عزرت عمر نے وہ ابو بکر صدیق سے بھی ثابت نہیں رضی اللہ عزت عمر کے بھی شروع کے سالوں میں نہیں ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کچھ سال گزرنے کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا نہیں جی عزرت عمر تو عزت عمر کدھر آ گئی جی بیچ میں آپ عزد عمر کے جا کے آپ دامن میں پناہ لے رہے ہیں اب کہاں گیا مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم نے دیکھنا ہے تو بند کروائے جو چندے کٹھے کرتے ہیں رمضان کے اندر 27 دن چندے کٹھے کرنے ہوتے ہیں نا تو بند کروائے تین دن کے بعد تراوی تالا لگائیں مسجدوں کو فرض مار کے بعد بند کروائے انہیں جی صحابہ کا عمل ہے اور بھائی اب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ صحابہ اکرام کا اگر اجماع ہو جائے اور صحابہ میں ایک فلاس نہ پایا جاتا ہو وہ عمل اسی طریقے سے ہو ہے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی چار ربتیں ایک سلام سے پڑھی ہوں آپ دو سلام سے پڑھتے تھے دو الگ دو الگ یہ صحابہ سے ثابت ہے ایک سلام سے پڑھنا ہم اسی لیے جائز سمجھتے کوئی نہیں کہتا کہ جی حضور سے ٹکرا ہے لہذا آپ دو دو کر کے پڑھے لہٰذا سے وہ بھی افضل ہے یہ بھی جائز تو یہ مطلب سمجھیں غیر مقلد نہ بنے نہ مقلد بنے نہ غیر مقلد بنے مطب سنت بنے غیر مقلد تو مرکرین عزیز بھی ہیں جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتے ہیں غیر مقلد تو غلام و پرویز بھی تھا جو اپنی مرضی سے گڑھ نکالتا تھا سر سید احمد خان دین کا جنازہ نکالا ان لوگوں نے غیر مقلط تو وہ بھی تھے نہ مقلط نہ غیر مقلف متبع سنت اور صنب کے منت پر کتاب و سنت کو سمجھے تو یہ تو ہوگی پہلی فقی اب دوسری فقی ہے یہ ہے وہ خطرناک فقی جس کی وجہ سے الحمدللہ سارے علماء کا ہاضمہ جو ہے وہ صحیح ہو چکا ہے جب سے یہ حدیث میں نے نکالی ہے باہر الحمد بڑے بڑے علماء کی زبانیں بند ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے اب جو ڈرتے ہیں اس مسئلے کو ہار ڈالتے ہوئے یہ حدیث کہ میں کوئی علماء کی تو ہند نہیں کر رہا نہ میں کوئی نئی چیز پہ اگر میں نے کوئی حدیث گاڑ لی ہے خود تو پھر بھائی ان کسی کی وراثت نہیں ہے ذالک فضل اللہ میں اللہ تعالی جس کو عطا فرماتے یہ تھکی نمبر دو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی کتنی تھی عبداللہ بن عمر پہ حملہ ہوا ہے تو ہم تو دفاع کریں گے عبداللہ بن عمر کو فتح مکہ کے موقع پہ تو مسلمان نہیں ہوئے بے. یہ تو سابقون ہے. ہم تو دفاع کریں گے ان کا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط الیگیشن لگائی گئی اب یہ مسئلہ سن لیجیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر جو یہ الیگیشن لگی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا کیوں مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹا کرتے تھے یہ مسئلہ اب آپ سمجھ لیں اس کی وجہ کیا ہے یہ علماء کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار اتنا تکوے کا پہاڑ یہ کام کیوں کرتا تھا یہ مسئلہ الحمدللہ اس حدیث نے حل کیا جو ایک ہی اکلوتی حدیث ہے ذخیرہ حدیث میں جس کا غلط ترجمہ پبلک میں چل رہا ہے حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی معذ اللہ سخل اللہ اتنا بڑا جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا جاتا ہے وہ حدیث کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں وہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ موجود ہے ایک ہی حدیث ہے دنیا میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی بتائی گئی اور وہ حدیث ہے شمائل ترمجی کے اندر امام ابو عیسا محمد بن عیسا ترمجی رحمتہ اللہ علیہ المتوفہ دو سو اناسی ہچڑی چار سو سترہ احادیث کا مجموعہ انہوں نے شمائل ترمجی جمع فرمایا جس کے اندر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ سے متعلق احادیث جمع کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ایسی تھی بال مبارک کیسے تھے لباس مبارک کیسا تھا پگڑی کی کس کس کلر کی استعمال کرتے تھے رہن سہن کیسا تھا شماعی لیتے ہوں سے اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار سو بارہ نمبر حدیث ہے آخری چیپٹر میں جس چیپٹر کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان اور الحمد للہ دارالسلام والوں نے اس حدیث کا سرجمہ بھی چھاپ دیا ہے کتاب کا نام ہے آنا جمال نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دارالسلام سے آپ کتاب لے لیں اہل حدیث کے بہت بڑے تھم پاکستان کے اندر شیخ الحدیث حافظ عبد الستار حماد ان کا ترجمہ ہے دارالسلام نے چھاپا ہے یہ حدیث انہوں نے اس میں لی ہے ترجمہ میں ان کا بیان کروں گا تاکہ مسلح حل ہو جائے کسی کو اختلاف نہ رہے حدیث کیا ہے کہ یزید الفارسی رحمت اللہ علیہ جو مصحف لکھا کرتے تھے شمال ترمزی میں یہ روایت یاد شروع ہوتی ہے وہ ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما نے فوراً فرمایا کہ بیان کرو کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی اور کیا سنا وہ بہاری اور مسلم نے بھی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا جو میری شکل اپنی ہے تو اس کابی نے پھر وہ ڈیٹیل سے خواب بیان کی اپنی اس خواب کے اینڈ پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما نے مور لگائی اور فرمایا کہ جو تو نے خواب بیان کیا اگر تو اپنی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو اس سے مختلف نہ پاتا ایگزیکٹ یہی حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے وہ داڑھی والے مسئلے میں کہتے ہیں سینہ بڑھتی تھی وہ ترجمہ غلط کرتے ہیں ترجمہ انہوں نے صحیح کیا دارالسلام والوں نے الحمد وہ حدیث میں بیان کرتا ہوں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہ بہت سفید تھا نہ بہت سیاہ تھا بلکہ گندمی مائل سفید تھا اور سرخ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک سرمگی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوبصورت اور گول تھا آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی گھنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور سینے کے اس حصے تک تھی جس کو نہر کہتے ہیں یہ نہر عربی زبان کا لزمان نہر جائیں عربی کی ڈشی کھولیں نہر کسے کہتے ہیں نہر کہتے ہیں اس ہڈی کو جو یہ ہڈی یہاں سے شروع ہو کے شولڈر تک جاتی ہے اس تک یہ نہر آپ کرتے ہیں نا اونٹ کو بھی تو یہ نہر یہاں کرتے ہیں اس کو پیٹ میں چلاتے ہیں سینے میں گردن گردن کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں نہر کہتے ہیں نہر یعنی زم کی داڑھی یہاں تک سینے پر تھی اس حصے تک جس کو نہر کہتے ہیں میری بھی تقریباً ادھر تک پہنچ چکی ہے نہر جی. جی. یہ نرم حصہ جہاں سے ختم ہوتا ہے اور یہ ہڈی شروع ہوتی ہے یہ نہر اور الحمدللہ ترجمہ دار سرجمہ نے بالکل صحیح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گنجان چہرہ مبارک کا احاطہ کیے ہوئے اور سینے کے ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی سینے کے ابتدائی حصے یہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے ناف تک رہتا ہے سینا یہ ابتدائی حصہ آخری حصہ ناف ہے جہاں تک پھیلی تھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بالکل صحیح ترجمہ کیا جا کے ڈکشن دیکھ لیں نہ رہا. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ ہے جس کا غلط ترجمہ کیا سینہ بڑھتی تھی اور کوئی کہا تھا کہ لاؤ سے نیچے تھی اللہ اتنی توہین کرتے ہیں نبی صلی سلم کی شکل مبارک ایسی ہوگی کہ لوگ دیکھ کے گین خواہ اٹریکٹ بول پر جناب وہ بالکل جا رہی ہے پاکی کلیدی کا بھی دھیان نہیں ہے ایسی نہیں تھی گاڑی مبارک جھوٹ نہ حد تک تھی. ہاں یہ تھی کہ وہ گنجان تھی نہر اب یہ دیکھیں ذرا یہ میرا اجتہار ہے جس پہ علماء پریشان ہے یہاں رکھیں مٹھی اور یہ داڑھی دیکھیں بالکل نہر پہ آتی ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مٹھی کے بعد داڑھی اس لیے کاٹتے تھے کہ اپنی داڑھی کو حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ وہ شخص ہے جس نے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں حج کے سفر کے دوران وہاں وہاں سواری بٹھائی جہاں نبی سے بٹھاتے تھے وہاں پیشاب کیا جانب وسلم پیشاب کرتے تھے وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے جانبی السلم کھانا کھاتے تھے ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے اسی طریقے سے وہ داڑھی کو بھی کاپی کرتے تھے کہ میری داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آنی چاہیے اس لیے وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے الحمدللہ یہ صدیوں سے متلا جو تھا یہ رزال ہوئے ہمارے اشتہار کے ساتھ اور الحمد یہ جب چیز سامنے آئی ہے اب کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کا کوئی علمی جواب دے سکے الحمد تو لیکن یہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر چیزوں کو سننا چاہیے داڑھی کو مزاج نہ بنائیں میں نہیں کاٹتا مٹھی کے بعد دیکھ لیں میرے بات لیکن میں مسئلہ غلط میں پینٹ نہیں پہنتا لیکن جائے سمجھتا ہوں اس کو اپنا کرنا نہ کرنا اور چیز ہے لیکن شریف اتوا نہیں لگے گا لہذا یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں موقف ایکسٹریم پہ ہیں پینڈولم کی دو ایکسٹریم ہے ایک شیخ البانی کا موقف ہے شیخ البانی یہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا واجب ہے جو کاٹتا نہیں وہ حرام کا مرتکب ہے آپ انٹرنیٹ پہ شیخ البانی کی تصویریں پڑی بھی ہیں میرے سے بھی چھوٹی داڑی تھی ان کی جو سید البانی حضم البانی البانی البانی سارے کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں ان کی اپنی داڑھی کتنی تھی ذرا دیکھیں اور وہ کوئی شگرد جس کی داڑھی لمبی ہوتی تھی مٹھی کے بعد پکڑ کے وہ ضرور کٹوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے واجب بہت کاٹنا یہ ایکسٹریم ہے میں نہیں اس کو صحیح سمجھتا دوسری ایک اسکیم وہ ہے جو چودوی اور پندرو صدی کے پاکستانی مولویوں کی انڈیا کے مولویوں کی ہے جو کسی سے بھی نہیں ثابت پہلے چودہ سو سال میں کسی سے نہیں سابت کہ جی مٹھی کے بعد ساڑی کاٹنا حرام ہے کسی نے نہیں لکھا یہ چودہ صدی کی پیدا بار ہے مسئلہ ہے تو نکالیں اچھا جی وہ کہتے ہیں آپ نکالیں سلب سے ثابت ہو کاٹنا تو عبداللہ بن عمر سے بڑا سلب کون ہے بھائی ہمارا تو زلب موجود ہے مڈ اور میں نے پورے دلائل دے دی آپ نے دکھائیں کوئی ایک سے جس نے یہ کہا کہ موٹی کے بعد داڑی کاٹنا حرام ہے کسی نے عبداللہ بن عمر کو ٹوکا ہو تو واپ ال کی تفسیر عبداللہ بن عمر ہی بتائیں گے جو حدیث کے حساب ہے تبھی اللہ تعالیٰ اللہ کی کروڑوں رہتے ہو اب تیسرا مطلب اس کے اندر دو میں نے ایکسٹریم بتا دیں کہ کاٹنا حرام اور ادھر کاٹنا واجب تیسرا درمیان کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ مٹھی کے بعد اگر کوئی داڑھی کاٹ لیتا ہے تو یہ جائز ہے وہ میں نے سارے دلائل دے دیے یہ مسئلہ ابھی اشتہادی ہے اگر وہ عبداللہ بن عمر کی طرح کاٹتا ہے تاکہ اپنی داڑھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرے تو اس کے لیے وہ افضل ہوگا کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹے اس کے لیے وہ افضل یہ جو مشہور کیا جی کوئی اتنا جو بعض لوگ جس طرح شیخ زبیر مزہ صاحب کا موقف ہے میں ان کے ساتھ نہیں اس مسئلے پہ ایگری کرتا وہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد کاٹ لو تو جائز ہے نہ کاٹو تو افضل ہے میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کاٹو یہ افضل ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے حدیث کا راوی تو عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے نہ کاٹو افضل کہاں لکھا ہوا ہے کاٹنا افضل اگر نہیں لکھا ہوا تو نہ کاٹنا افضل بھی کہیں نہیں لکھا ہوا او جی عبداللہ بن عمر کا اپنا اظہار تھا اور خدا کے لیے اس کو اظہار مانیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ عبد بن عمر عضی اللہ تعالیٰ کے ہم کو نہیں مانتے تو پھر اگر راوی کے مسئلے کو ماننا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ داڑھی بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ مٹی داڑھی ہونی چاہیے تو ہم اس طرف بھی نہیں جاتے ہیں ہم درمیان میں رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ دو اقتصادی مسئلے تیسرے پوائنٹ پہ بنیں گے جو درمیان والا ہے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی عبداللہ عمر کی طرح کاٹتا ہے کہ میری داڑھی نبی جس طرح سے بڑی نہیں ہونی چاہیے اس کو اس نے نیت پہ ثواب ملے گا دوسرا وہ موقف ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہیں کاٹتے تھے میں نہیں کاٹتا اور اس کی داڑھی مٹھی سے بھی بڑی ہو جاتی ہے ادھر تک بھی پہنچ جاتی ہے اس کو بھی ثواب ملے گا اس کے لیے وہ افضل ہے کاٹنے والے کے لیے بھی افضل ہے یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں دلیل دونوں کے پاس کوئی نہیں ہے دلیل اگر کسی کی مضبوط ہے وہ کاٹنے والے کی ہے اگر آپ عبداللہ بن عمر والے مسئلے میں جائیں کر البتہ یہ کہیں نہیں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے لہٰذا دونوں ایک دوسرے کے اوپر تان نہ کریں ہم خود نہیں کاٹتے تو یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ میں نے رجو کیا میں پہلے خود میں بھی یہ کہا کرتا تھا کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا بہتر ہے لیکن اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں میرا موقف یہ تمام دلائل کے بعد یہ ہے کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا بہتر اس کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹی اور مٹھی کے بعد کاٹنا بہتر اس کے لیے ہے اور افضل ہے اس کے لیے جو اپنی داڑھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جس میں ہمارے سلف ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنمان تو میں نے یہ بتا دیا پہلے بھی میں بتا سکوں میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اس میں کڑوی گولی کنٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ مٹھی کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے شیطان نے ان کو ایسے اپنے ہتھے چڑھایا ہے کہ وہ مستحب سے کرنے کے چکر میں حرام کے منتخب ہو جاتے ہیں اور وہ حرام کیا ہے وہ سن لے سن نبی دعود کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھتیس نمبر حدیث ہے اور سن نسائی کے اندر پانچ ہزار ستاسٹھ نمبر حدیث ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سعید رویت ربی اللہ تعالیٰ نے رویت بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری لمبی عمر ہوگی جب تجھے کوئی میرا امتی ملے تو میری طرف سے اس کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے جو اپنی داڑھی کو گھیرا لگاتا ہے دیکھ کتنے سخت وعید تھا آپ جن کی داڑی مٹھی سے بہت لمبی ہوتی ہے کاٹتے نہیں یا مستحب کام کرنے کے لیے اور حرام کے منتقب ہو جاتے ہیں یوں اس کو اندر یہ دیکھو مولوی تقریبا سیونٹی پرسینٹ یہ کام کرتے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں نہیں کاٹ رہے حالانکہ کاٹ لینا تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے داڑھی کو گرا لگا لیں اب آپ جن کی داڑھی کو گرا لگے اور وہ داڑھی والے مسئلے بولے ان کو وہ آپ تو آرام کام کر رہے ہو آپ پہ تو واضح سے نقص موجود ہے تو یہ سان ایسا ان کو چھوٹی نیکی کرانے کے چکر میں آرام کا مرتکب کر دیا تو داڑھی کو لگانا یہ حرام ہے تو اگر آپ یہ کو کیوں لگا رہے ہیں وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ داڑھی خوبصورت نظر آئے یہی تو ہم کہتے ہیں بھائی اب یہ نہیں ہے کسی کی یہ پوچھل لمکی ہوئی ہے ادھر اور وہ اس طرح ہی چھوڑ دیتا ہے برابر کر لیں یار مٹھی سے زیادہ رکھ لیں لیکن داڑھی برابر تو رکھیں ایسی داڑھی نہ ہوگا دیکھ کے لوگ گنکھا لیں گے یہ پتہ نہیں کون بندہ آ گیا لیکن اس میں یہ بھی بات یاد رکھیے جو لوگ باوجود اس کے یہ کام نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی نفرت دل میں نہ رکھیں دیکھیں آج کے دور میں اتنی لمبی داڑھی رکھنا بہت ہمت کا کام ہے اور یہ یہ خارجیوں والی شکل بنائی ہوئی ہے یہ بھی بہت ہے دیکھیں یہ جو کچھ انہوں نے کیا ان کے پیچھے بھی محبت کار ان بچاروں کو پتا نہیں علمی کمزوری ہے وہ چیز ان کو بتا دیں ایسے طریقے کے ساتھ لیکن بد گمانی نہ کریں اب آپ سن لیجیے کہ مصنف ابن بھی صحبہ میں اٹھاتیس ہزار اٹھتیس ہزار صحابہ کے اطوال اور حادیث کا مجموعہ دنیا کا سب سے بڑا اس میں کن کن صحابہ کے بارے میں آ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عبا سیدنا ابو حیرا ابی اللہ تعالیٰ عبد بن عبا کے بارے میں بھی موجود عبداللہ بن عمر کے بارے موجود اور سیدنا ابو الریرہ کے بارے میں تو یہاں تک کہ وہ یہ رخسار کے بال بھی جو داڑھی میں نہیں آتے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی داڑھی اور یہ بھی داڑھی ہے وہ بھی کاٹا کرتے تھے اور تابعین میں سے ابراہیم نفی اور قاسم بن محمد بن ابھی بکر بخاری مسلم کے راوی حضرت رضی اللہ تعالی کے یہ سارا کام وہ کیا کرتے تھے اب آخری مسئلہ منٹ میں میں کرتا ہوں تاکہ یہ آج ایک جگہ ریکارڈنگ میں چیز آ جائے یہ مسئلہ وہ ہے داڑھی کو رنگنے سے متعلق یہ تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے اس میں داڑھی رنگنے کے بارے میں کیونکہ اس مسئلے میں آج کل خصوصاً یہ جو جماعت المسلمین والے غیر مقلد ہیں انہوں نے اس کو باجب کے درجے میں پہنچا دیا ہے کہ جو داڑھی نہیں رنگتا وہ حرام کا مرتقب ہے اور سیکھ علاج ہے وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ والا فتویٰ لگائیں گے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے اور سابق رام کے فہم کو نہیں مانیں گے تو وہ بھی پھر یہی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سب داڑھی رکھنا کوئی نہیں صاحب آپ تو داڑھی رنگتے تھے تو وہ پھر اس طریقے سے آپ پہ چڑھیں گے تو یہ سلب کا فارم چھوڑنا ہے یہ بھی ایک سمجھ پکی ہے اس مسئلے میں اور دلیل ہے ان لوگوں کی جو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کو جائز سمجھتے ہیں داڑھی رنگنے والا مسئلہ کیونکہ سیم الفاظ ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے متفق حدیث ہے یہ سارا کی مخالفت کرو وہ داڑیاں نہیں رنگتے تم داڑھی رنگو آؤ ہاں بچا جی مدا نے چھوڑ جی داڑھی نہیں رنگی ہوئی اور مٹھی دو بعد کٹنا حرام ہے اور ان کی داڑھی سفید ہے تو ہم کہیں گے یہ یہودیوں حفیظ ہے واضح حکم کہ نے یہود کی مخالفت کرو وہ داڑھی نہیں رنگتے تم داڑھی رنگو لیکن نہیں ہم سلب کا فام لیں گے ہم ڈوگلی پالیسی نہیں رکھیں گے کہ ادھر آئے تو وہ مسئلہ مان لیں ادھر رہے تو وہ مسئلہ مان لیں ہماری پالیسی وہی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ حدیث کے رابی کیا داڑھی رنگتے تھے یا نہیں سابا کا ہم دیکھیں گے دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی مت حدیث یہ تو اور مور ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو اپنی داڑھی کو سرخ رنگ سے رنگا کرتے تھے سر کے اور داڑھی کے بالوں کو اور پھر کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنگتے تھے میں بھی اسی لیے رنگتا ہوں لہٰذا وہ جو حدیث صحیح بخاری مسلم میں آتی ہے نا پھر مالک کہتے ہیں کہ بیچ سے زیادہ بال سفید نہیں تھے سر اور داڑھی کے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سفید بال رکھتے تھے وہ ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا تھا رہ رہے کہ رنگ کیا پھر بیچ میں الگا بھی ہو جاتا ہے نا پھر دوبارہ اس پیریڈ کے دوران انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ سفید بال چند تھے کن پٹی پہ اور بچی پہ باقی ساری کالی تھی آپ اسلم کی داڑھی آپ کی خوبصورتی تھی کالی داڑھی مرزا تھا وفات تک بیس سے زیادہ بال سفید نہیں تھے میرے ہو چکے ہیں سار کے بیس سے زیادہ سفید اب وہ صحیح مسلم کی حدیث کہ جو رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ والد ابھی رضی اللہ کو حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا سفید داڑھی ان کی اور سفید بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی داڑھی کو رنگو اس کا سفید رنگ بدلو لیکن کالے رنگ سے اجتناب کرو کالے رنگ سے اجتناب کرو کالے کے علاوہ کوئی رنگ بھی کوئی مہندی بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈارک براؤن بھی گرے بھی کوئی کلر بھی استعمال لیکن کالے رنگ سے اجتناب کرنا ہے لہذا یہ حکمی حدیث ہوگی اور اس حدیث کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کہاں پہ بل اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی اپنی داڑھی سفید تھی خود خودیز روایت کر رہے ہیں ابھی کہا والی تمام رسما اور اجال کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں سفید داڑھی تھی اس سے کیا پتا چلا کہ سفید داڑھی اگر کو رکھ لے تو جائز ہے بہتر یہ ہے کہ سرخ کرے اگر لفظی مطلب پہ جانا ہے غیر مقلدین کی طرح غیر مقلد اور اصحاب الحدیث میں بہت فرق ہے اصحاب الحدیث اہل حدیث اور اہل سنت وہ ہوتا ہے جو غیر مقلد نہ ہو نہ مقلد نہ غیر مقلد بلکہ کتاب و سنت کو سلب شابا منس کے منشے مطابق مانتا اگر غیر مقلدین والا چکر کرنا ہے جماعت المسلمین والا تو پھر تو پھر وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے رنگنا اور اگر صحابہ کے فارم کو لینا ہے تو جابر عبداللہ خود راوی ہیں اور وہ داڑھی نہیں رنگا کرتے تھے بلکہ اس سے بڑی دلیل کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیدنا امام شوبی ایک امام شعبہ ہے ایک شعبی ہے ان سے المستر میں کسی نے پوچھا کہ کیا حضرت علی کی زیادہ آپ نے کی ہے تو انہوں نے کہا میں نے سعید علی کو دیکھا ہے ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہوا کرتے تھے اور سعیدن علی عام سے آبی نہیں ہے علی کم و سنت الخلۂ زاشدین بلکہ صحیح مسلم میں میں نے ایک حدیث پڑی پچھلے دنوں حضرت عائشہ سے کسی نے موزوں پہ متع کا مسئلہ پوچھا حضور صلی اللہ حضور وسلم کی وہ سفر میں ساتھی ہوا کرتی تھی سعید عائشہ نے کہا یہ مسئلہ علی سے پوچھو علی مجھ سے بڑا عالم ہے لہذا ان راضیوں کا رد ہوا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تان کرتے ہیں حضرت عائشہ اتنی عزت کرتی تھی حضرت علی کی فرمایا علی مجھ سے بڑا عالم ہے وہ حضور کے زیادہ قریب تھا پھر وہ بندہ حضرت علی کے پاس آیا انہوں نے بتایا کہ مسافر کے لیے ایک دن اور ایک رات تین دن اور تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہے موزوں پر مسئلہ کی مدت مطلب یہ صحیح مسلم میں ہم اٹھا کے دیکھ لیں موضوع کے مسے والا چیپٹر تو سعیدنا علی کی داڑھی سفید تھی الحمد اس طرح مصنف ابن, ابن میں ہے سعیدنا بزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ہو سیدنا صاحب سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ ہو اور تابعین میں سے سیدنا مجاہد سیدنا تاؤس سیدنا سعید بن جبیر ان کے پائے کا کون تابعی ہو سکتا ہے ان تمام کی داڑیاں اور سر کے بال سفید تھے یہ نہیں رنگتے تھے زیادہ یہ پتا چلا کہ رنگنا یہ وہ مطلب نہیں کہ یہودوں نے کی مخالفت کرو مراد یہ کہ رنگنا بہتر ہے اب اس کو داڑھی والے مسئلے مطلب پہ بھی لے آئے کہ یہودون سارا کی مخالفت کرو داڑھی رکھو بہتر یہ ہے سنت یہ ہے کہ کم از کم مٹھی ہو اتنی ہونی چاہیے اور اس سے بڑھ کر کوئی رکھتا ہے تو جائز اگر کاٹتا ہے تو بھی جائز دونوں مسئلے اپنی جگہ پر موجود ہیں تو الحمدللہ ہمارا یہ والا مسئلہ بھی اس پوائنٹ آف ویو سے کنکلوڈ ہو گیا آخری حدیث جو میں بیان کرنا آج ضروری سمجھتا ہوں سوسن علماء کے حوالے سے صحیح مسلم کی تو بیان کر دی کہ سیاہ رنگ سے اجتناب کرو لیکن ابو ضول کی یہ بھی سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ کرب قیامت میں کتاب اللباس چیپٹر میں ہے ابو داؤد کے کرب قیامت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے آخری زمانے میں جو کبوتروں کے سینے کی طرح اپنے بالوں کو رنگیں گے کالا کریں گے جیسا کبوتر آپ دیکھیں وائٹ کبوتر تو اس کا سینہ جہاں سے کالا ہوتا ہے جس کا یہ سینہ ملو یہ داڑھی اور ایسے لوگ قیامت والدین جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے استف اللہ کئی لوگ میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی داڑیوں کو سیاح کرتے ہیں آج تک اگر مسئلہ پتہ نہیں تھا توبہ کریں رجوع کریں اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی غفور بر الرحیم ہے تو یہ داڑھی مسلمان کی پہچان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے وہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک ولی میں کروں گا وہ لیکچر ضرور دیکھیں لیبر شو از یور انٹینٹ ویئر اٹ تین چیزیں ایک مسلمان مرد کی نشانیاں ہیں سر کو ڈھانپنا ٹوپی سے رومال سے پگڑی سے کسی بھی چیز سے دوسرا شلوار ٹکنوں سے اوپر پینٹ ٹکنوں سے اوپر اور تیسرا داڑھی رکھنا یہ تین مسلمان کی نشانیاں ہیں اس کا اہتمام کریں مسلمان عورت کی نشانی حجاب کرنا ہے اس میں بھی چہرے کا پردہ شیخ الانی صاحب کو اس موقع میں غلطی لگی تو جو لوگ یہاں شیخ الوانی صاحب کو بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں تو ان کو تو اپنی عورتوں کے نقاب اتروا دینے چاہیے اگر وہ البانی صاحب کو ہر مسئلے میں صحیح مانتے ہیں الحمدللہ ہم کتاب و سنت کو سلق کے منض پہ مانتے ہیں غلطی کسی کو بھی لگ سکتی مجھے بھی لگ سکتی ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ اس مسئلے میں بریلوی دیوبندی علیز کا اتفاق ہے کہ چہرے کا پردہ ہے میں خود آفت اسلامی میں بھی رہا دس سال تو اس وقت بھی اس کے بعد بھی میں بریلوی تھا میری شادی ہوئی میری وائف کو پہلے دن سے نکاب کرواتے تھے کبھی زندگی میں ایسا لمحہ نہیں آیا شکر ہے میں البانی صاحب سے متاثر نہیں تھا ورنہ شاید میں چہرے کا نکاب کروا دیتا تو حالانکہ وہ خود اپنے گھر والوں کو کرواتے تھے کہتے تھے یہ تکوا ہے وہ فتوا ہے اعلیٰ وہ فتوہ کوئی نہیں میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا انشاءاللہ موقع ملا عورتوں کے پردے کے اوپر ڈیٹیل سے میں ڈسکس کروں گا سر جھانپنے کے بارے میں آخری بات سن کی نمبر ایمانداری سے خود جا کے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب مسجدوں میں زینت کے ساتھ آؤ. اور زینت ہماری اسی صورت میں ہوگی جب ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کریں گے اگر کوئی شخص عام حالت میں ٹوپی یا پگڑی یا رومال تھر پہ نہیں بھی رکھتا مرض نماز میں ضرور ہے تمام کرے وہ جی عام حالت ہی نہیں رہتا نماز ہی کی کیوں رکھے تو یہ تو اسی طرح کوئی تیزی جی کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا باقی چار کیوں پڑھے اور جتنی دیر کے لیے وہ افضل عمل اسی طریقے سے ایک بندہ عام حالت میں ٹکنوں سے نیچے شلوار کرتا ہے لیکن نماز میں وہ اوپر کر لیتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آتی ہیں ہمیں ایک دن میں سمجھ آئیے ابھی تک یقین کریں ہر روز ہی کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے تو یہ لرننگ پیریڈ انسان کا جاری رہتا ہے تو یہ مسلمان کا شعر ہے زیادہ سر ڈھام کے کیونکہ ہماری سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے کوئی بندہ کتاب و سنت کے منج سے متنفر ہو گیا اس سے بڑا کوئی ظالم شخص نہیں ہوگا کہ ہمیں وہ بوڑھے بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس طرح بالوں کو کنگھی بری ہوئی ہوتی ہے اور دنگے سر آگے نماز پڑھ ہیں ان کو دیکھ کے کوئی بندہ مسجد میں کیا دیا ان کی حالت دیکھو کیا بنی ہے شکلیں مسلمانوں والی ہیں اور متنفر ہو گیا تو پھر یہ صرف ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اللہ تبارک و تعالی صنعت کے فارم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج میں نے جو حق بات کی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسب فرمائے اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے جذبات میں نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے انشاءاللہ یہ داڑھی والا مسئلہ بھی, اہل سنت پاک کے اوپر الگ سے بھی اپلوڈ ہو جائے گا ان شاء اللہ اور یہ آج کا جو لیکچر نمبر سکسٹی ہے یہ بھی ان آج رات کو اپلوڈ ہو جائے گا صبح شانۃ اللہ أشهدُ أن لا إلهَ إلا أنت أستغفرُك وأتوبُ إليك وما علينا إلا البلاءُ المبينُ